بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے اقترب لنناس حسابهم وہم فی غفلت معربون قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ہیں کہ غفلت میں مو موڑے ہوئے ہیں ما یأتیہم میروبی محدسی لڑب نجوی نل نو بس م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 بلکال ابواسو احلمی بلستاح بلوشتی سلیہ ما آمنت قبلهم من قرية افهم يؤمنون وہ کہتے ہیں بلکہ یہ پراگندا خواب ہیں بلکہ یہ اس کی من گھڑت ہے بلکہ یہ شخص شاعر ہے ورنہ یہ لائے کوئی نشانی جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے حلاق کیا ایمان نہ لائی اب کیا یہ ایمان لائیں گے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِی إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور اے محمد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 می کوریلی مت ندہ قلع فل ہوں لَا مو لو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 وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دے نہیں ہے اور سب جواب دے ہیں ام اتخذوا من دونہی آلہتا قل ہاتوا برہانکم هذا ذکر من معی وذکر من قبلی بل اکثر ہم لا يعلمون الحق فهم معرضون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 قلتخمن الگ سبحان بلائی بادس بھی کون ہوں بالکل بھی امری ہی املوم یہ کہتے ہیں رحمان اولاد رکھتا ہے سبحان اللہ وہ تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے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 تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانت رتقا ففتاقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون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 جان سم محفوب اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا مگر یہ ہیں کہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے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 الْوَعْدُ إِن سو صَادِقِينَ یہ لوگ کہتے ہیں آخر یہ دھمکی پوری کب ہوگی اگر تم سچے ہو لویال ملین کن لونا جو ہی منا وی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 بل تأتيهم فلا يستطيعون ردها ولا هم وہ بلا اچانک آئے گی اور انہیں اس طرح یکلح دبوچ لے گی کہ یہ نہ اس کو دفع کر سکیں گے اور نہ ان کو لمحہ بھر مہلک ہی مل سکے گی اب روس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 بل ها طال عَلَيْهِمُ ہچا أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا اور الْأَرْضَ خن مِنْ ہے أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آباؤ اجداد کو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 ان سے کہہ دو کہ میں تو وحی کی بنا پر تمہیں متنبہ کر رہا ہوں مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جب کہ انہیں خبردار کیا جائے والا ان مساتہم نفحۃ من عذاب ربک لا یقولون یا ویلنا لا اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا انہیں چھو جائے تو ابھی چیخ اٹھیں کہ ہائے ہماری کم بختی بے شک ہم خطہ وار تھے ملتی شیع وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَعَ بِنَا حَاسِبِينَ قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک ٹولنے والے ترازو رکھ دیں گے پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا جس کا رائی کے دانے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے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 انہوں نے آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا بڑا ہی کوئی ظالم تھا وہ سمعنا يقال بعض لوگ بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے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 ابراہیم کے آنے پر انہوں نے پوچھا کیوں ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے بل ان كانوا اس نے جواب دیا بلکہ یہ سب کچھ ان کے اس سردار نے کیا ہے انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں فرجعو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 مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی اور بولے تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں اور افتعبدون من دون دون ما لا ينفعكم شيئا ولا کم افل لكم ولما تعبدون من دون افل افلا تعقلون ابراہیم نے کہا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوچھ رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہیں نہ نقصان توف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے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 الى الارض فيها ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کریں مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا اور ہم اسے اور لوت کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب اس پر مزید اور ہر ایک کو سولے بنایا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 اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے کی اور زکاط دینے کی ہدایت کی اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے وَلوطًا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 اور لوٹ کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا وہ سولے لوگوں میں سے تھا ونوحاً اذ نادا من قبل له و نو ند مبل فس نئی نہ مینل قومین کدو ن ہوں سوء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 وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرز إذ نفشت فيه غنم القوم إذ نفشت فيه غنم القوم اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد و سلیمان کو سرفراز کیا یاد کرو وہ موقع جب کہ وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے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 رحمتا من عندنا وذکرا اور شیاتین میں سے ہم نے ایسے بہت سو کو اس کا تابع بنا دیا تھا جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے ان سب کے نگراں ہم ہی تھے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 کہ یہ ایک سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے واسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین و ادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحین اور یہی نعمت اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو دی کہ یہ سب صابر لوگ تھے اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا کہ وہ صالحوں میں سے تھے وذنون مغاضبا ان لن نقدر فنادا فنادا الظلمات ان الہ اللہ المؤمنین اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا یاد کرو جبکہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے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 ن لو وہ لو یا لوں جنو سروں نفیل خیو ری و ند و کن خوشی اور زکریہ کو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور بہترین وارث تو تو ہی ہے پس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یا عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دور دھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے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 لین کلینج یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں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 ہت فتوجو نوجو كُلِّ حَدَبٍ سو وقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا بل كنا ظالمين یہاں <استنم> <استنم> تک کہ جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا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 بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم پوچھتے ہو جہنم کا ایندھن ہیں وہیں تم کو جانا ہے لوکیتوں اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے لهم فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ وہاں وہ پھنکارے ماریں گے اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز نہ سنائی دے گی ام نلین سب حسل حسن الا ما دوں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 یوم کو مپل کت کم بدن او من خل نوئی ود نارائنا کم نئی وہ دن جب کے آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے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 ہم نے جو تم کو بھیجا ہے تو یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے قل انما انما الہ واحد انتم مسلمون؟ ان سے کہو میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے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 کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور انہو یعلم من القول ویعلم ما تکتمون اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بآزیں بلند کہی جاتی ہیں اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو ہوتا ان